آج ہمارا ایس ایم مینجمنٹ کے سلسلے کا تھرٹی یعنی چونتیسواں لیکچر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹس اباؤٹ دا مارکیٹنگ میں اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ریلیٹ کر دوں last lecture سے ہمارا لاسٹ لیکچر بھی جو تھا اٹ واز آلسو اباؤٹ دا مارکیٹنگ اور اس میں جو ہم چیزیں پڑھ رہے تھے ہم نے جہاں پہ کچھ تھوڑا سا اس کا میں آپ کو جو مین ٹاپکس ہیں ان کو تھوڑا سا میں بریف کر دوں ہم سیگمنٹیشن پہ آئے ہوئے تھے واٹ از سیگمنٹیشن سیگمنٹیشن یہ ہے کہ مارکیٹ کو ہم کچھ زونز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں آن سرٹن بیسز پھر ہم نے فور پیس کی تھھیوری جو تھی وہ شروع کی تھی کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں پھر اس میں میں نے ایک یہ بھی بات کوٹ کی تھی کہ فلپ کوٹلر ایک اکانومسٹ تھے کس طرح سے انہوں نے ایک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ کچھ شو کیے کہ مارکیٹنگ مکس جو ہے وہ کیا چیز ہے اور وہ ہاؤ ٹو یوز دا مارکیٹ میکس اور اس کا مقاصد کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ چیزیں ہم نے uh, آج کے لیکچر میں پڑھنی ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑی سی رہنمائی کے لیے اس کر دوں کہ جو لاسٹ جہاں پہ ہم نے لیکچر uh, کو چھوڑا تھا وہ سیگمنٹیشن تھی کہ یہ جی آپ نے کس طرح سے مارکیٹ کو مختلف حصوں میں ڈوائڈ کرنا ہے اور اس میں سے پھر آپ کو جو سوٹ کرتا ہے ٹیلر ٹو یور سائز ٹیلر ٹو یور ریکوائرمینٹس اور جس کو آپ کیٹر کر سکیں جس کی نیڈز کو آپ اس کی جو ریکوائرمنٹس کو پرائیس لیول کو اس کی کمپیٹیشن کو پھر میں نے اس میں بتایا تھا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یو ہیو ٹو بی ایسرٹن یار لائک کہ آپ کی فائننشیل ریسورسز آپ کی کیپیبلٹیز پروڈکشن کی آپ کا مارکیٹنگ سائز آپ کا مارکیٹنگ کیپیبلٹیز جو ہے آپ کی فورس جو ہے مارکیٹنگ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں جب آپ ہوں گے تو اس وقت آپ سکسسفلی مارکیٹ کے اندر اسٹیپ ان کر سکیں گے آئیے ہم اپنے سسرے کو لیکچر کے کو آج شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا اینڈ لیٹ سی وٹ وی ہیو ٹو ڈے آن دا اسکرین میں نے جیسے گزارش کی تھی یہ ایک بیسکلی uh, ٹول ہے مارکیٹ کا ٹول اس طرح سے ہے کہ ٹائم کچھ uh, جو ادارے ہیں جیسے میں نے گزارش کی تھی ان کے اوورہڈ جو ہیں یا ان کے پروڈکٹیو ایکسپینسو جو ہیں یا ان کے فائنینشیل ایکسپینسو جو ہیں یا ان کے جو پروڈکٹ کی رینج ہوتی ہے یا ان کی جو مارکیٹنگ فورس ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی پروڈکٹ کو کیٹر کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی ضرورت سے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ چیز تو بکتی ہے لیکن جو پرافیٹیبلٹی ہے یا تو وہ بہت نگلیجبل ہوتی ہے مارجنل ہوتی ہے یا اس میں کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر کوئی فلکچویشن آ جائے تو اس میں وہ ڈکلائن ہونے شروع ہو جاتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے مارکیٹنگ میں ایک ٹرم ہے کہ مارکیٹنگ مکس کہ آپ کچھ چیزوں کا کامبنیشن بنا لیں کامبنیشن اس طرح سے بنائیں کہ وہ آپ کی جو ایگزٹنگ مارکیٹ میں آئٹم ہے اس کو وہ سوٹ کر جائے وہ کامبنیشن جو ہے اور آپ کو تاکہ جو آپ جس مارکیٹ کو آلریڈی کیٹر کر رہے ہیں جس مارکیٹ کو آپ سرو کر رہے ہیں اس مارکیٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ جو ہے आ, आ, کو ایکسٹرا کوشش نہ کرنی پڑے اپنی ایڈورٹیزمنٹ جو آپ کر چکے ہیں اپنی جو آپ جو فورس آپ کی جو سیل فورس ہے وہ انہی جو ہے شاپس پہ یا انہی جو پوائنٹس پہ جہاں پہ انہوں نے سیل کرنی ہے انہی ان کو جانا پڑے تو اس مکس اپ میں یہ جو فیکٹرز ہیں یہ جو ہے یہ سرٹن ان کا جو ہے بہت ضروری ہے ان کو انال کرنا یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی آپ کوٹیشن ہے جو بڑی میں سمجھتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو مارکیٹنگ پڑ رہا ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں جو بیسیکلی جو اس کا, اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریکانس جو ہے جو مارکیٹ کا یا ریکی کر جو مارکیٹ کی ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک جو ایک ماؤنٹن ہے اس کے دوسری سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں یعنی آپ کو اس وقت کچھ پتا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیا ہے سو یو ہیو ٹو گو دیئر یہ ڈیوک آف ولنگٹن ایک جو بڑے مشہور تھے ان کی یہ ہے کہ مارکیٹنگ جو ہے basically it is like a reconnaissance یعنی آپ کو ایک قسم کی یو ڈونٹ نوٹ what's on the other side of the mountain تو آپ کو وہاں پہ جا کے دیکھنا پڑتا ہے یو ہیو ٹو سرچ یو ہیو ٹو سی تو یہ ریکی کرنی پڑتی ہے پوری بفور لانچنگ یور پروڈکٹ because marketing جو ہے یہ کسی بھی process میں جو production کا process ہے اس کو ہم اسی وقت ویلو ایڈ یا کیش میں یا کسی اور فارم میں جو ہمیں فائدہ بچائے تقسیم کر سکتے ہیں یا منقسم کر سکتے ہیں یا اس کو چینج کر سکتے ہیں جبکہ ہماری چیزیں بکیں تو اس لیے مارکیٹ کا جو شیئر ہے یا مارکیٹ کی جو اہمیت ہے وہ بالکل جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی ہے ہمارے اس سسٹم میں لیٹ سی وٹ وی ہیو ٹو ڈے پروڈکٹ کے بارے میں ہے جی اٹ ریفرز ٹو نمبر آف پروڈکٹ offered by a کمپنی یعنی اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ ایک سے زیادہ نمبر آف پروڈکٹ جو ہے وہ جب آفر کرے تو ہم اس کو کہیں گے اٹ از پروڈکٹ مکس سیکنڈلی اٹ از یہ بڑی ایک غیر معمولی سی بات ہے کہ ایک چھوٹی کمپنی جس کے ریسورسز بھی ظاہر ہے کمپنی کے سائز کے لحاظ سے چھوٹے ہوں گے وہ پروڈکٹ مکس جو ہے وہ ہیوج سائز کا کرے یعنی بڑی کمپنی تو مے بھی یہ جو ہے کر سکتی ہے آپ یہاں بڑے گروپس دیکھتے ہیں بڑی کمپنیز دیکھتے ہیں اسپیشلی کنزیومر آئٹم میں تو اسٹارٹنگ فرام ون آئٹم ٹو مے بی ففٹین سکسٹین ٹوینٹی تک کا مکس اپ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے ایٹ سرٹن ڈیئر انڈسٹری میں دیکھ لیں آپ یوٹیلیٹیز میں دیکھ لیں آپ کاسمیٹکس میں دیکھ لیں آپ سروسنگ گڈز میں دیکھ لیں تو یہ بیسکلی اٹس ناٹ دی جاب آف اے اسمال کمپنی small کمپنی کو اس لیے اس میں یہ ان ہے جو پروڈکٹ مکس کا کانسپٹ ہے پھر ہے جی ایڈوانٹیجز آف دا پروڈکٹ مکس اگر ہم ایک پروڈکٹ مکس کرتے ہیں میں پھر یہاں پہ گزارش کر دوں آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ پروڈکٹ مکس صرف اس صورت میں جو ہے ہم اس کو لے کے آتے ہیں جب ہمیں کچھ جو ہے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ملے میں آپ کو اس میں تھوڑا سا پھر اگین گزارش کروں گا کہ فلپ کاٹلر نے کچھ انڈیکیٹرز بتائے جن کو اس نے کہا جی کہ اگر یہ انڈیکیٹرز آپ کو نظر آتے ہیں کسی کمپنی کے اندر تو آپ کو چاہیے کہ یو مسٹ گو فار دا پروڈکٹ مکس وہ انڈیکیٹرس کیا تھے بڑے سمپل سے انڈیکیٹرس تھے جی پہلا انڈیکیٹرس میں یہ تھا کہ اگر آپ کی جو مارکیٹنگ فورس ہے اس کی جو ضروریات ہیں آپ کی پروڈکٹ پوری نہیں کر سکتی اینڈ یو ہیو اے سرپلس فورس یو شوڈ گو فار اے پروڈکٹ مکس دوسرا اس میں کاٹلر نے جو انڈیکیٹر بتایا وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کے پرافٹس میں ایک اسٹیڈی آ رہا ہے ایک آہستہ آہستہ سے کمی آ رہی ہے تو شڈ یو شوڈ گو فار دی پروڈکٹ میکس تیسرا کوٹلر نے اس میں یہ بتایا کہ جی اگر آپ اپنے جو پروفٹس ہیں ان میں ایک ویریئشن دیکھتے ہیں انسرٹینٹی دیکھتے ہیں کہ کسی ایک آئٹم سے آپ کو زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے اور کوئی ایک آئٹم بہت زیادہ جو ہے وہ سلو جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر آن دی ایچ کسی وقت بھی جو ہے آ, یہ جو ہے سلسلہ سارا یہ خراب ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس کو پھر اس انڈیکیٹر کو بھی کہا جی کہ آپ جو ہے یا پھر یہ کہ ایک سرٹن سیزن کے اندر جیسے میں ایک گزارش کرتا ہوں فروٹس کی بات کرتا ہوں جب آپ ایکسٹریکٹ کی بات کرتے ہیں تو مینگو سیزن ہوتا ہے تو مینگو فروٹس کے جو لوگ ہیں جو اس کا ایکسٹریکٹ بناتے ہیں وہ زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے جب ہم سیٹرس کی بات کرتے ہیں تو جب گرمیوں میں سردیوں میں سٹرس کا سیزن ہوتا ہے تو اس کے فروٹس کی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ جوسز وغیرہ بنتے ہیں تو اس نے کہا جی ایسے سیزن میں جب آپ کے پاس آپ کی پروڈکٹیوٹی ایک دم سے بڑھ جاتی ہے یعنی بیسیکلی اگر ہم ایکزیمپل دیتے ہیں کہ آپ کی سیزنل اورینٹیڈ انڈسٹری ہے یا سیزنل بیس انڈسٹری ہے اور کسی خاص موقع پہ آپ کی پروڈکٹ بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کو مکس اپ جو ہے اس کی ضرورت ہے تو یہ سرٹن انڈیکیٹرز ہیں جو میں نے گزارش کی فلپ کاٹلر فیمس اکانسٹ اس نے دیے تھے بفور یو اسٹارٹ پروڈکٹ میکس انی کمپنی تو لیٹ سی وٹ نیکسٹ وی ہیو انٹ ایڈوانٹیجز جی افائد اس کے جو ہیں وہ گزارش کر دیتا ہوں میں اینیبلز دا فم ٹو سرو ڈفرنٹ اگر ایک کمپنی آلریڈی ایک سیگمنٹ کو ایک پروڈکٹ کے ذریعے یا دو پروڈکٹ کے ذریعے یا تین پروڈکٹس کے ذریعے وہ کر رہی ہے سرو رہی ہے اور اس کو اپنی چیزیں بیچ رہی ہے تو مے بی میں سے اس کے جو سیگمنٹ ہے ان کا نمبر بڑھ جائے جب سیگمنٹس کا نمبر بڑھے گا تو آپ کے جو کسٹمر بیس ہے وہ بڑھ جائے گا جب کسٹمر بیس پڑے گا تو ظاہر ہے آپ کی سیلز بڑھ جائیں گی اینڈ دیٹ ول بی ا پازیٹیو فیکٹر پازیٹیو انڈیکیشن انڈیکیٹر پروفیٹس آف دا کمپنی اس لیے آپ کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس سے آپ کے جب آپ مکس اپ کریں گے ایڈوانٹیجز کا یہ ہے کہ آپ کی سیگمنٹیشن جو ہے سیگمنٹ سروگ ہے وہ بڑھ جائے گی بنسبتاً سنگل یا دو یا تین یا چار پروڈکٹ کے جب مکس اپ آپ بنائیں گے فرحا جی گیو اسٹڈی سیلس اینڈ پروفیٹ ٹو دی فارم ظاہر ہے جب آپ کے سیگمنٹس بڑھ جائیں گے جہاں پہ آپ مارکیٹ کر رہے ہیں آپ کی رینج بڑھ جائے گی پروڈکٹس کی جو آپ نے بیچنی ہے تو اس کے حساب سے جو کمپنی کی سیلس ہیں اور کمپنی کی جو پرافٹس ہیں ان میں بھی ایک جو ہے انکریز آئے گی پرپورشنل ٹو یور سیلس یعنی آپ کی جو کی جو ہے سفیار ہے یا آپ جو کا جو مارکیٹ کا ایریا ہے دیٹ ڈائریکٹلی پرپورشنل ایف اٹ از گوئگ آن دا پازیٹیو سائڈ ٹو یور سیلس اور اس میں پھر پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو یہ تو ہیں اس کے ایڈوانٹیجز لیٹ سی نیکسٹ پروڈکٹ یہ ایک اصول ہے ایک پرنسپل ہے کہ جس جگہ پہ آپ کو کچھ فائد ہوتے ہیں وہیں پہ کچھ آپ کو یہ بھی چیزیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں کہ ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا ہم جس فرنٹ کو سرو کر رہے ہیں یہاں پہ ایسا تو نہیں کہ صرف فوائد ہیں نہیں کہ وہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی ممکنہ جو ہے ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں جن کو مدنظر رکھنا میرا خیال ہے میرٹ سے پہلے ضروری ہے کیونکہ کمپنی کو نیگیٹوٹی کی طرف کوئی موومنٹ نہ ملے تو لیٹس سی وٹ آر دی ڈی میرٹس آف دی پروڈکٹ مکس اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جی پہلا یہ ہے کہ ریکوائرڈ انکریز انویسٹمنٹ ان پروڈکشن اینڈ انوینٹری جب آپ کی سیگمنٹیشن بڑھ جائے گی سیگمنٹ بڑھ جائیں گے مارکیٹ سائز بڑھ جائے گا آپ کا حجم بڑھ جائے گا سیل کا آپ کی سیل پروڈکٹس بڑھ جائیں گی آپ کی ٹیم بڑھ جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے ظاہر ہے بڑی ایریا کو بڑی پروڈکٹس کو زیادہ پروڈکٹس کو زیادہ سیگمنٹس کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سرمائی کی ضرورت ہے کس شیپ میں آپ اپنی پروڈکشن بڑھائیں گے یا اگر آپ ایز ہول سیلر کام کر رہے ہیں اور مارکیٹنگ کمپنی کام کر رہے ہیں یو یا سبسنگ کمپنی جو کہ ڈسٹریبیوٹر ہیں کسی بڑے گروپ کے یا ملٹی نیشنل گروپ کے تو آپ کو اپنی انوینٹری جو ہے وہ انکریز کرنی پڑے گی ہر دو صورتوں میں جو کیپٹل ریکوائرمنٹس ہیں کمپنی کی وہ بڑھ جائیں گی تو یہ ایک ڈی میرٹس میں سے آتی ہے کہ اگر کمپنی کے پاس ریسورسز کی کمی ہے اور اس کے پاس فائنینشیل ریسورسز کم ہے تو جو ان کو پول کرنے پڑیں گے وہ زیادہ کرنے پڑیں گے انونٹری کو بڑھانے کے لیے اگر وہ ڈفرینٹ سیگمنٹ کو جو ہے وہ سرو کرتے ہیں تو یہ ایک ون آف دا ڈیمیرٹس ہے پروڈکٹ میں کا سیکنڈ کیا ہے جی مارکیٹنگ پرابلم ظاہر ہے ایک کمپنی اگر ایک یا دو یا تین پروڈکٹس کو مارکیٹ کر رہی ہے اور ایک مارکیٹ uh, کے اندر وہ جو ہے uh, اپنے اسٹریٹجی بنا کے ایک, ایک پوری ایک جو ہے اس کے لئے ایک فورس کو ٹرین کے اور ایک آئیڈیفکیشن آف دا ایریا اپنے ریٹیلرس کو اپنے ہول سیلر کو اپنے ڈسٹریبیوٹرس کو اسے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تو جب وہ نئے سیگمنٹ میں آئے گی ود دا نیو پروڈکٹ ود دا نیو انوینٹری تو ظاہر ہے مارکیٹ کے اندر انیشلی میں بی چیزنگ پرابلم آئیں بعد میں ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے لیکن ایک جو پرابلم ہے وہ تو آنے ہیں اور یہ اس کا جو پروڈکٹ مکس آپ مارکیٹ کے اندر کرتے ہیں ان کے ڈیمیرٹس میں یہ چیز جو ہے یہ جو یہاں میں گزارش کر دوں ہم جب لیمیٹیشنز کی بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ ہم فائدے یا نقصان کی بات کرتے ہیں یا پروفٹ کی بات کرتے ہیں یا رسک کی بات کرتے ہیں تو ہم بڑا مارجنل سا رسک لے رہے ہیں اور ہم ہماری جو ویژن ہے وہ اتنی براڈ نہیں ہے میں اس کے لیے یہ گزارش کر دوں کہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں مارکیٹنگ بھی اسپیشل ریفرنس ٹو دا سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز یعنی اس کی جو ٹیلرنگ کی گئی ہے اس کو جو کٹ ٹو سائز کیا گیا ہے دیٹ از بیسیکلی فار اسمال بزنس اینڈ میڈیم بزنس اس لیے ہم اس کی لمیٹیشنس کو اس مارکیٹنگ کے لمیٹیشنس کو کمپیئر نہیں کر سکتے کسی بڑی کمپنی کے یا ایل ایس سی یعنی بڑے لارج اسکیل جو ہے اس کے ساتھ اس کی لمیٹیشنس ٹو سم ایکسٹینٹ ڈفرینٹ ہیں ان comparison with دا لارج بزنس اس لیے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم اس کے مختلف انڈیکیٹرز یا اس کے جو رسک ہیں یا اس کے جو مارجنز ہیں یا اس کے مارجنل فیکٹرز ہیں یا اس کی جو سیفٹی میئرز ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از اے اسپیشل ریفرنس ٹو دا اسمال بزنس اور میڈیم بزنس اس لیے کہ دس مارکیٹنگ ٹاپک از ٹیلڈ ٹو دیٹ ٹاپک پھر جی ہمارے پاس ہے ڈیفیشنسیز ان پروڈکٹ مکس ہم جب پروڈکٹ مکس کرتے ہیں اور اس میں جو اس کے میں کیا جو ہے وہ ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ ہمیں جو فیس کرنی پڑتی ہیں لیٹ سی ون بائی ون ہائی پرسینٹیج آف پروفٹ فرام نیو پروڈکٹ میں یہ بھی ہے جی کہ اگر آپ کوئی نئی پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جی ہائی پرسینٹیج جو ہے پروفٹ کی وہ آپ کو ملے یا نہ ملے یہ ایک فیکٹر ہے جو ڈپینڈ کرتا ہے اگین اپان دا پروڈکٹ اور اپن یور مارکٹ کہ جی کس طرح سے جو ہے آپ کو وہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ اگر سنگل پروڈکٹ بیسڈ آپ کی کمپنی ہے اور اس میں پرافیٹیبلٹی بہت زیادہ ہے تو وہ بھی ایک کوئی ایسا پوزیٹیو انڈیکیٹر نہیں ہوتا کیونکہ اگر کسی وقت بھی فلکچویشن آئے تو وہ آپ کو تھوڑا سا ریورس جو افیکٹ ہے فائنینشیل وہ مل سکتا ہے پھر ہے جی انسفیشئنٹ پروڈکٹ بریڈ اگر آپ کے پاس آپ کی جو پروڈکٹ کی رینج ہے وہ رینج اتنی نہیں ہے کہ آپ کی مارکیٹ کو کیٹر کر سکے یا آپ کی مارکیٹ فورس کو کیٹر کر سکے تو پھر آپ کو پروڈکٹ میں جو ہے وہ جانا چاہیے یعنی اگر آپ کو پہلی بات کہ کسی بھی پروڈکٹ سے جو پرافیٹیبلٹی ہے سنگل پروڈکٹ سے وہ زیادہ ہو رہی ہے تو وہ ہائی ٹائم ہے کہ آپ کے پاس چونکہ تھوڑا سا فالتو سرمایہ ہے تو تھوڑی سی آپ ڈائورشن جو ہے ایز اے سیف سائڈ کر لیں اور سیکنڈلی اگر آپ اپنا جو ہے بریتھ یعنی اپنی جو ہے سکوپ آف پروڈکٹس کو بڑھاتے ہیں تو یہ بھی ایک جو ہے اس میں ضروری ہے کہ اگر سے آپ نے کچھ اپنی فورس کو بزی رکھنا ہے یا آپ نے اپنی پروڈکٹ کو دیکھنا ہے جی کہ مجھے اس کو بڑھا کے مجھے مکس اپ کر کے میرے پروفیٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے یا میرے پاس کچھ فالتو سرمایہ ہے جس سے میں اس کے سکوپ کو بڑھا سکوں تو یہ ایک بڑا اس میں جو پاجیٹو انڈیکیٹر ہے نیکسٹ اس میں دیکھتے ہیں ہم کیا ہے ایکسیسو پروڈکٹیو کیپیسیٹی آن کرانک اور سیزنل بیسس یعنی اگر آپ کے میں پہلے بھی گزارش کی تھی کاٹلر کے انڈیکیٹرز میں کہ کوئی سیزنل یا کوئی ایسی ایک پروڈکٹیوٹی ہے جو آپ کو بائی فورس زیادہ کرنی پڑتی ہے مثلا اگر آپ فرض کیا کہ آپ کی ایک سٹرس بیس انڈسٹری ہے اور آپ کو فورسڈ بائنگ کرنی پڑتی ہے سردیوں کے سیزن میں سیٹرس کی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مجھے جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی ہے اور میں زیادہ پروڈکشن کروں تو مجھے چیپ جو ہے را مٹیریل ملتا ہے تو اس صورت میں آپ مکس اپ جو ہے وہ آپ کو سوٹ کرے گا اور یہ ایک جو ہے انڈیکیٹر ہے اس سلسلے میں جو ان دو جو میں نے ہم نے جو پہلے جو دو انڈیکیٹر جو ہم نے ڈسکس کی اس میں تیسرا یہی ہے کہ اگر ایک سیزن میں یا ایک ایسی ایک آپ کو موقع مل جاتا ہے جہاں پہ آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے ایکسیسو ہے تو پھر یہ سوٹیبل ہے آپ کے لیے جو پروڈکٹ مکس ہے ڈیویلپمنٹ آف نیو پروڈکٹ یہ جی ایک بڑا امپارٹینٹ ٹاپک ہے کہ نیو پروڈکٹ جو ہے اس کی ڈیویلپمنٹ اس کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہے ہم جس اکانومی میں آج کل یا گزشتہ بیس یا پچیس یا تیس سال سے سروائیو کر رہے ہیں یہ نالج بیسڈ اکانومی ہے انویشن بیسڈ اکانومی ہے ٹیکنالوجی بیسڈ اکانومی ہے انویشن، نئی چیزیں نئے تجربات نئے جو ہیں وہ انوینشنز جو ہیں وہ اس اکانمی کا بیسز ہیں ریسرچ امیٹیشن امیٹیٹنگ ریسرچ کہ آپ نے مغرب میں ایک چیز بنائی ہائی جو سٹینڈرڈ کی اسی کو پروٹائپ بنا کے اس کو چیپ لیبر کے ذریعے اس کو یہاں پہ پروڈیوس کیا یا تیسرا ٹرینڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان ممالک میں جہاں پہ چیزیں انوینٹ ہوتی ہیں اور جہاں پہ لیبر فورس جو ہے وہ کاسٹلی ہے اور پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہے تو وہاں سے جو چیزیں ہیں وہ ایسے ممالک میں جا رہی ہیں جہاں پہ لیبر کاسٹ جو ہے وہ بہت کم ہے اور جہاں پہ آپ کو بہت فیسلٹی حاصل ہے اپنی پروڈکشن کو چیپ کرنے میں یا اپنی پروڈکشن کو سستا کرنے میں اب یہاں پہ یہ سوال آ جاتا ہے کہ اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں الیکٹرانکس میں آپ دیکھیں کہ یہ مہینوں میں نہیں ہفتوں میں نہیں میں ڈیز کی بات کر رہا ہوں میں کسی خاص پروڈکٹ کا نام نہیں لکھتا لیکن آپ مارکیٹ میں دیکھیں ایک پروڈکٹ اگر آتی ہے تو دنوں میں اس کے اندر دوسری پروڈکٹ آ جاتی ہے پھر اس کا تیسرا ماڈل آ جاتا ہے ود ڈفرنٹ فیچر پھر چوتھا ماڈل آ جاتا ہے یعنی ایک ایک لام و تنہی سلسلہ ہے جو چل رہا ہے انویشن کا اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے ریسرچ ہے ریسرچ اورینٹڈ کمپنیز ہیں کچھ کمپنیز مغرب میں ایسی ہیں جن کا صرف کام انویشن ہے ریسرچ ہے وہ اپنی انویشن کرتی ہیں ریسرچ کرتی ہیں اور اس کو پھر بیچتی ہیں پروڈکشن ہاؤسز کے آگے جو اس کو پروڈکٹ کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل دیکھتے ہوئے اس کی پروڈکشن کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں ہمارے ملک میں دوسرے ممالک کی طرح ہم بیسیکلی ایک بڑی اچھی مارکیٹ ہے چونکہ ہماری جو کنزیومر فرنٹ ہے وہ بڑا ہے آبادی زیادہ ہے تو بیسیکلی جہاں پہ کنزیومر فرنٹ بڑا ہوگا آبادی ہوگی اور لوگوں کی نیڈ زیادہ ہوگی وہاں پہ بیسٹ جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے موسٹ سوٹیبل جگہ ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ انوویشنس کی چینجنگ کے لیے مثلاً اگر ہمارے ہاں ٹیلی کمیکیشن ایک فیلڈ نیا آیا ہے اور ٹیلی کمیکیشن میں ہمارے ہاں کچھ تھوڑی سی وائڈنیس بلکہ بہت زیادہ آئی ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیس ملین جو کسٹمر ہیں ان کی ایک اسٹڈی ہے کہ جی بیس ملین کسٹمر اس وقت اس ملک میں موجود ہے جس کو ضرورت ہے ٹیلی کمیونیکیشن پروڈکٹس کی تو ایک ریلہ آ جائے گا ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرے انوویشنس کا دنیا میں جو کمپنی ہیں وہ اسٹریٹجائز کریں گی اپنے اپنے حساب سے یہاں پہ آپ کے جو چیز یہ ساری بحث کا یا سارا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ جب آپ سلیکشن آف پروڈکٹ کرتے ہیں یا مارکیٹ میں آپ مارکیٹ میں آتے ہیں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ ایک ایسی مارکیٹ میں قدم رکھ رہے ہیں جو ٹیکنالوجی بیسڈ ہے جو نالج بیسڈ ہے جہاں پہ انوویشنز ہیں جہاں پہ نئی نئی چیزیں ضرورت کے مطابق اور روزانہ آ رہی ہیں اس لیے آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وائل اسٹیپنگ ان ٹو دیٹ مارکیٹ تو اس کے لیے ہمیں ڈسکس کرنا ہے جی کہ کس طرح سے ہم نے اس کو واچ کرنا ہے اور کیا کیا اس کے ڈفرنٹ آسپیکٹس ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ جب آپ کرتے ہیں کسی نیو پروڈکٹ کی ڈیویلپ کرتے ہیں جب ایک نیا نیا آئیڈیا پرسیو کرتے ہیں اور اس کو پھر آپ ایک پریکٹیکل شیپ دیتے ہیں تو کیا کیا آپ کو ڈیویلپمنٹ آف پروڈکٹ میں چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے تو فرسٹ آف آل کریٹو سرچ فار نیو پروڈکٹ آئیڈیاز یعنی جب آپ کوئی مارکیٹ میں پروڈکٹ لائیں تو آپ کی جو اس کے لیے ویژن ہے وہ بڑی براڈ ہونی چاہیے آپ کو جو ہے وہ مارکیٹنگ جو ہے شارٹ سائٹڈنس نہیں ہونی چاہیے مارکیٹنگ مایوپیا نہیں ہونی چاہیے آپ کی جو ویژن ہے وہ بڑی براڈ ہونی چاہیے ریسرچ کے اندر کہ جناب اس میں مختلف ہیں آپ کی ڈیسک ریسرچ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے سارا اس کو دیکھیں اس کو پڑھیں آپ کو انڈیکیٹرز مل جائیں گے ٹیکنیکل جرنل سے انوویشن سے جو آپ کو اعداد و شمار مل رہے ہیں مختلف ممالک سے یا اپنے ملک سے مختلف آرگنائزیشن سے لیے آپ کے پاس ڈیسک ریسرچ کا بہت کام ہے آئی ٹی از بیسٹ فار دیٹ آپ پوری دنیا میں ہر معلومات جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اس پہ قابو پا سکتے ہیں لیکن اگر کہیں پہ تعلیم کا فقدان ہے خدا نخواستہ نا یا نالج کا کمی ہے جیسی ہمارے تھوڑا سا سمال انڈسٹری میں یہ ایک, ایک سمجھ لیں کہ ہمارا تھوڑا سا ہینڈیکیپڈ ہے ہم کچھ لوگ اس سلسلے میں ٹیکنالوجی کی انوویشن کے سلسلے میں یا اس کی انسٹیشن کے سلسلے میں تو وہاں پہ یو کین آلویز گیٹ ہیلپ آف ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ پھر آپ کی فیلڈ ریسرچ ہے ریسرچ کے علاوہ آپ فیلڈ میں جا کے پسلی فیس ٹو فیس اپنے طور پہ اپنی اپنی سے اپنے مارکیٹنگ فورس کے ذریعے آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا چیز گیپ کو ڈھونڈیں ویکیوم کو ڈھونڈیں جہاں پہ آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں لمبے عرصے کے لیے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں یہ ضرور دیکھیں کہ آپ چونکہ جو ریسرچ ہے یہی جو پری پروجیکٹ لانچنگ ریسرچ ہے مارکیٹنگ کے اندر اسی نے آپ کو پے کرنا ہے اس پہ آپ جتنا وقت لگا لیں گے ڈیسک ریسرچ ہے جیسے میں نے گزارش کی فیلڈ ریسرچ ہے اور پھر انسٹیٹیوشن ریسرچ ہے کہ مختلف محکمے جو گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں مختلف فگرز دینے میں سٹیٹسٹیکل فگرس ہیں اور پھر سیگمنٹ اسٹڈی ہے جوگرافیکل اسٹڈی ہے آپ کی جو بیسیکلی آپ نے جو علاقے اپنے دیکھنے ہیں موسم دیکھنے ہے تو یہ ساری یہ ریسرچ جو ہے پروڈکٹ کو کسی بھی پروڈکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے اس پہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ مارکیٹ میں آنے سے پہلے اسپیشلی فار سمال انڈسٹری کیونکہ اس کا جو سٹیک ہوتی ہے وہ بڑی آ, جنب, بڑی انڈسٹری جیسے میں نے گزارش کی تھی اپنے گزشتہ ایک لیکچر میں کہ بڑی انڈسٹری جو ہے وہ چینجز کے پروسیس کے تھرو جو ہے وہ چلتی ہے چھوٹی انڈسٹری جو ہے وہ لائف اور ڈیتھ کے پروسیس کے تھرو چلتی ہے کیونکہ اس میں اسٹیکس انوالو ہوتی ہیں اونر کی سیکنڈ ہمارا ہے جی سیکورٹنگ آف آئیڈیا فار در ورد وائرلس یعنی آپ نے جو اپنے آئیڈیاز ہیں جو آپ کی جو ان کی ورتھ دیکھنے کے لیے ان کی برتھ کیا ہے ان کی سگنیفیکینس کیا ہے وہ کیا اس قابل ہیں جو آپ نے پرسیو کیے ہیں یا آپ نے اپنی جو ریسرچ کی ہے کہ اس کو مارکیٹ کیا جا سکے آر دے سیلبل کیا ان کی اتنی ورتھ ہے آپ کی کی آپ کے آئیڈیاز کی کہ پروڈکٹ کے بارے میں آپ کی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے کہ وہ سیلیبل ہیں اور وہ اس قابل ہیں کہ ان کو مارکیٹ میں سیل کیا جا سکے تو یہ بہت ضروری فیکٹر ہے جو میں نے گزارش کی اس کے اندر پروڈکٹ کے اندر ڈیولپمنٹ کے اندر جب پروڈکٹ آپ ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر پھر تیسرا ہمارے پاس ہے جی ویدر دا آئیڈیا از کمپیٹبل ود فرمس آبجیکٹیوس ہر کمپنی کے ایک آبجیکٹو ہے ایک اس کا ایک اپنی سائیکولوجی ہوتی ہے ایک اپنا اس کا ویژن ہوتا ہے اس کے ایک مقاصد ہوتے ہیں جو اس نے طے کیے ہوتے ہیں جی کہ اوکے میں نے اس فیلڈ میں رہنا ہے یہ میرا ہجم ہے جو میں نے اچیو کرنا ہے مارکیٹنگ کا یہ میرا جو ہے والوم ہے جو میں نے انویسٹمنٹ کا خرچ کرنا ہے یہ میری پروڈکٹ لائن ہے اس میں میں اس طرح سے میری جو گراف ہے پروگرس کا وہ اس طرح سے چلے گا اس حرصے میں میں نے یہ بنانا ہے اس حرصے میں میں نے یہ بنانا ہے یعنی وہ مارکیٹ کے اندر آپ کے آبجیکٹوز ہوتے ہیں یا کسی بھی کمپنی کے سمال بزنس ہو یا بڑا بزنس ہو یا میڈیم بزنس ہو ہر ایک کمپنی ایک ابجیکٹو بنا کے ایک مقصد بنا کے جو ہے وہ قدم رکھتی ہے پریکٹیکل فیلڈ کے اندر تو ان مقاصد کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کے جو بیسیکلی ابجیکٹوز ہیں جو کہ آپ کی کمپنی کی فاؤنڈیشن ہیں اور جن کے اوپر آپ کی کمپنی کی سائیکالوجی بیس کر رہی ہے کیا ان آبجیکٹو کے ساتھ آپ کی وہ پروڈکٹ جس کو آپ ڈیویلپ کر کے مارکیٹ میں لا رہے ہیں وہ اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے اگر مس میچ کر رہی ہے تو اٹس اے ٹرینڈ اس سے بچنا چاہیے بیکاز آپ کے آبجیکٹو جو ہیں دے آر سیٹ آؤٹ وائل یو آر ہیونگ دس انڈسٹری اور اس کو چینج کرنا ایک پروڈکٹ کے لیے ناممکن ہے اس لیے پروڈکٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے آبجیکٹو کو چینج نہیں کیا جا سکتا تو یہ ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں ڈیولپمنٹ آف پروڈکٹ سے پہلے کہ کیا وہ میچ کرتی ہے آپ کی کمپنی کے آبجیکٹو کے ساتھ یا نہیں سمٹائمز آپ کے آبجیکٹوز ہوتے ہیں جی کہ ہم نے سیلف سیلفلینسنگ پہ رہنا ہے اینڈ وی ول ناٹ گو فار اینی ایکسٹرنل فنڈنگ سم ٹائم ہوتے ہیں جی کہ ہم نے کچھ فنڈنگ اپنی کرنی ہے کچھ ہم نے بورنگ کرنی ہے سم ٹائم آبجیکٹوز ہوتے ہیں جی کہ ہم نے ایکسپورٹ مارکیٹ کو ڈیل کرنا ہے لوکل مارکیٹ کو نہیں کرنا سم ٹائم ہوتا ہے جی کہ ہم نے صرف لوکل مارکیٹ کو ڈیل کرنا ہے ایکسپورٹ مارکیٹ کو ڈیل نہیں کرنا تو ہر کمپنی جب اپنے آبجیکٹوز بناتی ہے تو اپنا اسٹرکچر بھی اسی حساب سے ڈیزائن کرتی ہے تو یہ چیز جو ہے اس کو بڑا غور سے دیکھنا چاہیے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ ایک اس میں جو ہے ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا میجر پوائنٹ ہے پھر ہے جی اس میں چوتھا جو فیکٹر ہے اسٹیبلش ٹیکنیکل اینڈ مارکیٹ فیزیبلٹی بفور یو گو فار دیٹ پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے پروڈکٹ کو بنانے کے لیے بعد یا پروڈکٹ کو بنانے سے پہلے آپ جب اس کو چوز کرتے ہیں جب آپ اس کو سلیکشن کر لیتے ہیں آپ اس پہ بھی راضی ہیں کہ جی وہ آپ کی کمپنی کے آبجیکٹو کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرتی ہے تو پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ بیفور انٹر انٹو پریکٹیکلی انٹو ٹو دا ریئل مارکیٹ آپ اس کی ٹیکنیکل فیزبلٹی ٹیکنیکل فیزیبلٹی کیا ہے کہ اس کے پروڈکشن کے فیکٹرز جو ہیں وہ ضرور دیکھیں را مٹیریل کی اویلیبلٹی ہے پروڈکشن پروسیس ہے لیبر فورس ہے ٹیکنیکل اویلیبلٹی ہے اویلیبلٹی آف را مٹیریل ہے آفٹر سیل سروس ہے وہ آپ اس کے جو فیکٹرس ہیں ٹیکنیکل فیکٹرز جو ہیں ان کو ضرور دیکھیں کہ کیا آپ اس کی اپیرنس ہے اس کا کلر ہے اس کی جو مختلف جو ٹیکنیکل اس کی لمیٹیشنز ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے جو ہے ان کمپیرزن ود ایگزٹنگ تھنگز ان دا مارکیٹ ہ آر ہیونگ دا سیم فیچرس آپ نے ٹیکنیکلی ان کے ساتھ میچ کرنا ہے اپنی پروڈکٹ کو بفور یو لانچ اٹ ڈیولپمنٹ میں یہ چوتھا فیز ہے کہ آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ٹیکنیکلی آپ کی جو فزیبلٹی ہے ہم ٹیکنیکل فیزیبلٹی ان ڈیٹیل آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کی رہنمائی کے لیے اس میں ارض کر دوں کہ اس میں بیسیکلی را مٹیریل پروڈکشن آپ کی جو ہے ویئر ہاؤزنگ اس کی جو ہے اس کی جو کوالٹی کنٹرول اس کے اسٹینڈرڈ ہیں اور پھر اس کی مینٹننس ہے آفٹر سیز سروس جو ہے وہ اور سب سے بڑی بات کہ کنٹینیوٹی آف مینٹننس آف دا اسٹینڈرڈ اور اس میں روز بروز جو ہے آپ کی ترقی اور اس میں نئی نئی انوویشنز اور اس کو اپ ٹو مارک رکھنا اپ ٹ گریڈ رکھنا ان کمپیرزن ود دی ادر پروڈکٹ ہر کمپیسبل ود یور پروڈکٹ انکیٹ تو یہ تو ٹیکنیکل فیزیبلٹیز ہیں پھر فائنینشیل فیزیبلٹیز یہ ہیں کہ جی کیا اس میں پھر میں گزارش کر دوں دو چار بڑے مین سے پوائنٹ ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں کیا فائنینشلی وہ آپ کو کوئی فائدہ دیتی ہے اس سے آپ کو اتنا پروفٹ جنریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ایکسپینڈیچر پورے ہو جائیں ایک ہم نے ٹرم پڑی تھی بریک ایوین اینالیس کہ جی آپ جہاں پہ آ کے آپ کے اخراجات اور آپ کی آمدن جو ہے برابر ہو جاتی ہے اور وہاں سے پرافٹ شروع ہوتے ہیں تو اس کو بریک ایوین اینالسز اس کی فلو شیٹس اس کی سٹیٹمنٹس فائنینشل اس کی جو ہے پروجیکشنس اگلے پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے بنا کے ضرور دیکھ لیں اور اس میں یہ ضروری ہے فائنانشیل فیسیبلٹی میں آپ اپنے فائنینشیل ریسورسز کو جو ہے سب سے زیادہ اہمیت دیں اف اٹس اے سیلف فائنینس پروجیکٹ تو اس کے اور انڈیکیٹرز ہیں اف اٹ از اے بوراڈ منی تو اس کے ٹوٹلی ڈفرنٹ انڈیکیٹرز ہیں اور سب سے بڑا اس میں جو مسئلہ ہے وہ پرائسنگ کا ہے پرائسنگ کیلکولیشن از اے سائنس یہ بہت ایک بڑا آرٹ ہے ایک سائنس ہے جس کو آپ نے جب کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس کے اندر بڑے فیکچل جو ہیں وہ آسپیکٹس ہیں اس کے تاکہ آپ مارکیٹ میں آنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کی اپنے اخراجات اور پروفٹ جو ہے وہ بھی پورے ہو رہے ہیں اور آپ مارکیٹ میں اپنے کمپیٹیٹرس کے ساتھ چل بھی رہے ہیں اس لیے جو اس میں رول ہے فائنینشل فیزیبلٹی کا مے بیٹ از مور دین دی ٹیکنیکل فیزیبلٹی اینی ہاؤ بوتھ ہیو دیویل امپارٹینس لیٹ سی واٹ نیکسٹ وی ہیو لیونگ انٹرنل ریسورسز اینڈ کیپیبلٹیز اپنے جو کمپنی کے داخلی معاملات ہیں آپ کے انٹرنل ریسورسز جو ہیں چاہے وہ پروڈکشن کے ہیں چاہے وہ فائنینشل ہیں چاہے وہ مین پاور کے ہیں چاہے وہ مارکیٹنگ فورس کے ہیں یا انویشن کے ہیں ٹیکنالوجی کے ہیں آپ کے مشینری کے ہیں ان کو بھی اینالائز کریں ان کو بھی دیکھیں کہ کیا جو چیز آپ ڈیولپ کر رہے ہیں جو پروڈکٹ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں ان کو وہ کیٹر فار کرتے ہیں کہ نہیں ایک لمبے عرصے کے لیے ان کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی پروڈکٹ ڈویلپمنٹ کے اندر تو اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے مد نظر رکھنا چاہیے کسی بھی پروڈکٹ کو ڈویلپمنٹ کی سٹیج پہ یہ چیزیں جو ہیں جو میں نے گزارش کی یہ بڑی بیک بون کی حیثیت رکھتی ہیں پھر جی ڈیویلپمنٹ آف نیو پروڈکٹ کہ ایک آپ نے نئی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈویلپ کی ہے اس کے لئے جو کیا کیا چیزیں ہیں جی نئی پروڈکٹ اور جو پروڈکٹ میں فرق یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ میں بھی آپ کے ان لائن ہے اور آپ ایک اس کے ساتھ ایک نئی پروڈکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں جو مے بی جس کے اگر تو فرض کیا آپ کچھ ایک ہی لائن میں ہیں اور اس کے ساتھ سملر سائز یا کلر کے حساب سے اس میں ویریشن آتی ہے مارکیٹ کے اندر تو اس کو مارکیٹ ابزارو کر جائے گی بٹ ایف اٹس آل ٹوگیدر اینی تھنگ اس کے لیے پھر جو نئی پروڈکٹ ہے اس کے ڈفرنٹ گولس ہیں وہ کیا ہیں پروڈکٹ ٹیسٹنگ پروڈکٹ کو ٹیسٹ کریں اچھی طریقے سے اس کے لیے میتھڈز ہیں مختلف سائنٹفک میتھڈز ہیں اس کو اس کا کنٹرول دیکھنے کے لئے اس کی ایفیشنسی دیکھنے کے لئے اس کی جو ہے رلائبلٹی دیکھنے کے لئے اس کی ڈپینڈیبلٹی دیکھنے کے जो تو وہ جو اسٹینڈرڈ ہیں مارکیٹ کے جو مارکیٹ ڈیمانڈ کر رہی ہے اس کے مطابق اس کے سارے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ ہونے چاہیے یہ ایک بڑی ضروری بات ہے پھر جی ٹیسٹ مارکیٹنگ یہ ہم پڑ چکے ہیں کہ جی ٹیسٹ مارکیٹنگ کیا ہے کہ آپ بے اٹ تھوڑا سا آپ کا اس میں سے اخراجات ہوتے ہیں فالتو لیکن یہ ٹرائل مارکیٹنگ ہوتی ہے جو آپ مختلف دکانوں پہ اپنی چیزیں رکھ کے آپ مختلف جو ڈسپلے یا سینٹرز کے اوپر اپنی چیزیں رکھے یا ایگزیبیشن کوئی چھوٹی موٹی ارینج کر کے یا کسی بڑی ایگزیبیشن میں کوئی اسٹال لے کے یا ایک اسپیشل اس کے لیے جو ہے وہ ایک کچھ ایریا مختص کر کے کسی جو ہے ایسی رش, رش والے ایریا میں جہاں پہ کسٹمرز کی آمد و ہو تو آپ یہ دیکھتے ہیں جی کہ کیا ریسپانس ہے جو ہے کسی خریدنے والے کا آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں ویژل رسپانس کیا ہے اس کی کاسمیٹک ویلیو کیا ہے ٹیکنیکل رسپانس کیا ہے پرائس کے بارے میں رسپانس کیا ہے اس کے بارے میں جو بیچنے والا ہے اس کا رسپانس کیا ہے ٹیسٹ مارکیٹ میں یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی جو شخص آپ کی یا جو دکاندار یا جو ریٹیلر یا جو ہول سیلر یا ڈسٹریبیوٹر یا سیل مین آپ کی چیز کو بیچ رہا ہے اس کا بھی ریئیکشن آپ کو پتا چل جائے گا اور کسٹمر کا ریئکشن بھی پتہ چل جائے گا ہم نے اس میں ایک اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو تو ایک چیز پڑی تھی کہ سم ٹائم جو فرسٹ کوشچن uh, ہوتا ہے جو کسی بھی کسٹمر uh, کا وہ اٹس نیور اباؤٹ دا پرائز یہ کبھی نہیں ہوتا جی کہ یہ فلاں چیز کی قیمت کیا ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی لیٹ سی دیٹ مجھے دکھائیں جب وہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے یعنی اس میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کی جو کاسمیٹک ویلو ہے اس کی جو اپرنس ہے کسی بھی جگہ پہ ڈسپلے جو اس کا ہے وہ سب سے پہلے فیکٹر ہے ٹو فچ دی اٹینشن آف کسٹمر اور اے بایر جو سیک سوال کرتے ہیں وہ پرائز کے بارے میں کرتے ہیں آن لائن سینٹل سم تھنگ ول بی ناٹ اٹریکٹو ٹو اور ا کسٹمر جو سیکنڈ اسٹیج ہے وہ تو آئے گی نہیں اس لیے ٹیسٹ مارکیٹنگ میں آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ جو لوگوں کا ریسپانس ہے ٹوڈز دی اپیئرنس ہے ٹوڈز دا کاسمیٹکس آف دا وہ کیا ہے پھر ہے جی کمرشل سیل جیسے ٹیسٹ مارکیٹ کے بعد پھر آپ کی جو باقاعدہ کمرشل سیل شروع ہو جاتی ہے اس کے مختلف چینلس ہیں ڈسٹریبیوشن کے چینلس ہیں آپ اس میں مختلف جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجیز کمپنیز کی ہوتی ہیں جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ تھرو ڈسٹریبیوٹرز بیچتے ہیں کچھ تھرو خود جو ہے وہ ڈلیور کرتے ہیں ٹو دی پوٹینشیل ریٹیلرز جو اس کو پھر خود بیچتے ہیں اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ریٹیلرز کو ہول سیلر کا جو پروفٹس ہے وہ دے دیا جاتا ہے تو پروڈکٹ کو وہ زیادہ اگریسولی بیچتے ہیں تو ہر کمپنی کی اپنی اپنی پلاننگ ہے اپنی اپنی پالسی ہے اس کے سلسلے میں کوئی تھم رول جو ہے وہ نہ اس میں کوئی انوینٹ کیا گیا ہے اور نہ کوئی ایسا تھم رول ہے جس کے مطابق اس کو چلایا جا سکے پھر ہے جی سٹیٹ اسسٹنس ان مارکیٹنگ اسٹیٹ جو ہے حکومت جو ہے وہ کس طرح سے اسسٹ کرتی ہے آپ کو آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں اس کی سیل کے بارے میں اس کی مارکیٹنگ کے بارے میں یہ ایک نہایت امپورٹنٹ ٹاپک ہے مختلف ممالک میں اور ہمارے اپنے ملک میں ایسے ادارے ہیں جو آپ کو مدد کرتے ہیں آپ کی پروڈکٹ کے لیے کس طرح سے ڈائریکٹلی کرتے ہیں ان ڈائریکٹلی کرتے ہیں تو ان کا رول ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہمارے لیے فل ثابت ہوتے ہیں مختلف سیکٹرز کے اندر میں یہاں پہ بتا دوں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ انگلینڈ میں یو کے میں ایک جو پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ تھنک اسمال فسٹ یعنی چھوٹی انڈسٹری کو سب سے پہلے اس کا خیال رکھیں اور اس کے لیے انہوں نے کمپلسری کیا ہوا تھا کہ جو گورنمنٹ کی بائنگز ہیں جو گورنمنٹ خود خریداری کرتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ سمال انڈسٹری سے یا میڈیم سائز انڈسٹری سے کرے تاکہ ان کو انسینٹو مل سکے سروائیول کا اور ایک جو ہے بلٹ ان سسٹم فینامنا جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی اسی طرح سے کافی ادارے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے کمپنیز کو ہم نے دیکھنا ہے وہ ادارے کون سے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی جو اسسٹنس ہے یا اپنی جو مدد ہے وہ ایسی آرگنائزیشنس کو فراہم کرتے ہیں لیٹ سی اینڈ ڈسکس دیم ون بائی ون پہلا ہے جی ادارہ فروغ برآمداد جسے ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ پروموشن بیورو ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ بیسیکلی جو ایس ایم ای بیسڈ اکانمی ہے اور ہماری جو بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے ایس ایم ای کا ہماری ایکسپورٹ کے اندر آپ سپورٹس گوڈس کو لے لیں آپ کٹری کو لے لیں آپ سرجیکل انسٹرومینٹس کو لے لیں آپ جو ہے وہ میٹل جی میں مختلف جو ڈیگرز ہیں جیسے یا سوڈز ہیں یا مختلف پروڈکٹس ہیں لیدر پروڈکٹس ہیں ان کو لے لیں ایون لیدر کے اندر ویلیو ایڈیڈ پروڈکٹس کو لے لیں جیسے گارمنٹس ہیں اپیرل انڈسٹری ہماری بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کو لے لیں ٹیکسٹائل کو لے لیں ہر جگہ پہ بیسیکلی جو ہے ہماری ایکسپورٹ جو ہے اس کا بیس جو ہے وہ ایسے ہی ہے ایس ایم ای جو ہے اس کا رول چاہے وہ سب کنٹریکٹل رول ہے چاہے وہ جاب پیس ورک بیسس کے اوپر ایک کاٹج انڈسٹری ہے چاہے وہ ایکسپورٹ کے اندر آ, کوئی ایک گھر کے اندر دس یا بارہ ممبرز یا فیملی کی وہ اسٹیچنگ کر رہے ہیں کسی فٹ بال کی یا کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ آ, گھر کے اندر یونٹ لگا کے کوئی فنشنگ آپریشن کر رہے ہیں ایز ایز لیبر اور ایز ایز اے اسمال کنٹریکٹر ٹو دا بگ جو ہے اسمال انڈسٹری کی اس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا اس کا رول بہت اہم ہے ایکسپورٹ کے اندر تو جو ہمارا ایکسپورٹ پروموشن بیورو ہے ادارہ فروغ اور رام ہے یہ مختلف طریقوں سے مختلف جو اس کے میتھڈز ہیں اس کے ذریعے یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایکسپورٹرس کو دوسرا جو ہمارا ادارہ ہے وہ ہے جی ایکسپورٹ پروموشن زون اتارٹی یعنی یہ اس کو ایپیزیٹ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم باہر سے منگاتے ہیں را مٹیریل ان کو پروسس کرتے ہیں اور وہی چیزیں ہم جو ہیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں میں اس کو سادی سادہ سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں فسٹ کیا آپ نے یہاں پہ ایک چیز ڈیویلپ کی ہے سپورٹس گڈس کے اندر جس کے اندر آپ کو ایک ایسا مٹیریل چاہیے سے فائیو اور 10 اور 15% جس کی ریشو ہے ٹوٹل را مٹیریل میں جو کہ امپورٹڈ ہے اور لوکلی اویلیبل نہیں ہے اب اگر آپ وہ چیز جس کے لئے یہ مٹیریل بنا رہے ہیں اس کو آپ نے ایکسپورٹ کے لئے تیار کیا ہے اور آپ نے اس کو لوکلی نہیں بیچنا تو اس کا مقصد ہی ہے کہ جو چیز آپ باہر سے منگوا رہے ہیں اس کو آپ لوکل تو بیچ ہی نہیں رہے آپ اس کو باہر سے امپورٹ کر کے اس کو ویلو ایڈیڈ چیز میں کنورٹ کر کے پھر آپ اس چیز کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو پھر ایسے زونز بنا دیے گئے گورنمنٹ نے ایسے زون بنا دیے کہ جہاں پہ آپ کا مال باہر سے آتا ہے کسٹم والے اس کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے فیسلٹی دیتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ انڈر سرٹن بانڈنگ یا سرٹن بانڈ لکھ کے آپ ڈیوٹی پے کیے بغیر آپ اس مال کو لے آتے ہیں اس کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر اسی انوینٹری کو اسی مد نظر رکھتے ہوئے تو اس تعداد کو جو آپ نے امپورٹ کی تھی آپ اپنی ایکسپورٹس جو ہیں اسی زون کے اندر جو ایک ایکسپورٹ پرو پروسیسنگ زون ہے وہاں پہ اس کو پروسیس کر کے آپ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ چیز میچ کر لی جاتی ہے کہ آیا جو امپورٹ کی گئی اور جو آپ نے کنزیوم کی وہ برابر ہیں اگر تو برابر ہیں تو ظاہر ہے یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی ڈیوٹی یا پھر اس میں پھر یہ بھی ہے کہ ڈیوٹی ڈرا بیکس ہیں جیسے ہم کچھ انسینٹوز بھی گورنمنٹ دیتی ہے جی کہ جب آپ کسی چیز کو امپورٹ کرتے ہیں اور امپورٹ کر کے آپ اس کو آ, کسی اپنے پروڈکٹ میں اس کو ایز اے پارٹ یوز کر کے پھر اس پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ریبیٹ ملتا ہے دیٹ از ایکسپورٹ ریبیٹ بیسیکلی وہ کمپنسیشن ہوتی ہے اس ڈیوٹی کی جو آپ نے آ, ادا کی ہوتی ہے کسی چیز کو امپورٹ کرنے کے سلسلے میں تاکہ آپ کے ایکسٹرا بوجھ نہ پڑے تو یہ ایک قسم کی دیکھیں کتنی بڑی ہیلپ ہے جو مختلف ادارے جو ہیں آپ کی پروڈکٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے اور آپ کو مارکیٹ کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹیٹو رہنے کے لیے جو ہے فراہم کرتے ہیں پھر ہے جی سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی جی سمیڈا یہ بھی مختلف طریقوں سے مختلف اس کے اپنے ہیں میتھڈز ہیں آ, جو آ, یہ مارکیٹ کو جو ہے پرموٹ کرتے ہیں اس میں اسسٹنس فراہم کرتے ہیں آئی ٹی بیس اسسٹنس فراہم کرتے ہیں مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مارکیٹس کے بارے میں مختلف مارکیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں گائیڈ لائنس فراہم کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے بارے میں نئی پروڈکٹس کے بارے میں انٹروڈکشن آف ٹیکنالوجی کے بارے میں کلسٹر فارمیشن ان کا ایک میتھڈ ہے اس میں مختلف گروپس بنا کے ان کی جو چھوٹی سطح پہ جو چھوٹے لیول پہ اکائیاں ہیں ان کو ایک جگہ سے ان کا ایک کلسٹر بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ افیکٹو ہوں زیادہ اچھے کے تو ہم پھر دیکھتے ہیں جی کہ ان کے آگے فنکشن کیا ہیں جو ایکسپورٹ پروموشن بیورو ہے اس کے فنکشنس کیا ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے جی مارکیٹ کو ایگزیبیشنس مستفی ممالک میں ہماری دنیا کے اندر بے تحاشا روز تقریبا اگر آپ دیکھیں تو ہر جو ایکسپورٹ پروموشن بیورو اپنا ہینڈ آؤٹس دیتی ہیں یا چیمبر آف کامرسز دیتے ہیں تو ہر پروڈکٹ کے بارے میں بے شمار دنیا کے اندر ایگزیبیشنز لگتی ہیں جہاں پہ ساری دنیا کے اچھے بایئرس اور سیلرس اکٹھے ہوتے ہیں نگوسیٹ کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس کو آرڈرز ملتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی بڑا ٹول ہے اور بہت ہی بڑا میں یہ سمجھتا ہوں الحمد للہ حصہ ہے ای پی بی کا کہ انہوں نے کس طرح سے ہماری پروڈکٹ کو ایگزیبیشنز کے ذریعے دنیا میں انٹروڈیوس کرایا ہے اور ہمارے جو مینوفیکچررز ہیں ان کو کسٹمرز ملے ہیں تھرو کو تو جیسے ڈیمو ٹیکس ایک سب سے بڑی نمائش گنی جاتی ہے جرمنی کے اندر جو ٹیکسٹائل کے اندر لگتی ہے پاکستان کے لوگ جو لوگ ہیں کاپٹ سے متعلقہ مختلف پروڈکٹ سے متعلقہ ٹیکسٹائل کی وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ جہاں ایکسپلور موشن بیورو کا کام یہ ہے یا کوارڈینیٹ کرتی ہے وہ اسٹال وہاں پہ ان کی ڈسپلے ان کی چیزوں کی کلیئرنس وہاں پہ ان کو جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کے رہنے کا بندوباس یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکسپورٹ پروڈکشن جو جائے وہ مارکیٹنگ کے اندر یہ بہت بڑا رول ہے کہ وہ کوارڈینیشن کرتی ہے ان ایگزیبیشنز کے لیے جو باہر کے ممالک میں ہوتی ہیں ہمارے اپنے ملک کے ایکسپورٹرز کو تو وہاں پہ جا کے جب یہ ڈائلگ ہوتا ہے بائنگ اور سیلنگ کا تو ہمارے ایکسپورٹر الحمد اپنے آرڈر لے کے آتے ہیں ڈسپلے کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ان کی ریٹ نیگوسیئشنز ہوتی ہیں مختلف مٹیریل نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مارکیٹنگ میں کا کردار ہے پھر ہے جی ایکسپورٹ مارکیٹ انفارمیشن ہر ایک جو سیگمنٹ ہے مارکیٹ کا ایکسپورٹ کا اس کی علیحدہ علیحدہ سے مختلف زونز ہیں کچھ ایسے زونز ہیں جیسے یورپ کے اندر جو ہے مختلف پروڈکٹس ہیں جو سیل ہوتی ہیں ایکسپورٹ کی اس طرح اگر ہم امریکہ کے اندر لیں تو اور پروڈکٹس ہیں اگر ہم فارس کے اندر لیں تو اور پروڈکٹس ہیں پھر نئے نئے مارکیٹ ہیں افریقن مارکیٹ کی ایمرجنس ہے ساؤتھ افریقہ از اے نیو مارکیٹ اس طرح مختلف مطلب ہمارے جو فریش فروٹس کے لئے نئی مارکیٹ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں ڈیٹس کے لیے کھجوروں کے لیے نئی مارکیٹ سے آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں ہمارے چاول کی جو ہے نئی مارکیٹ سے آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. تو مارکیٹ کے بارے میں نئی مارکیٹ کے بارے میں انفارمیشن دینا ایکسپورٹر کو یہ بھی ایک بہت بڑا فنکشن ہے ایکسپورٹ پروموشن بیورو کا اور وہ نئی مارکیٹ نہ صرف تلاش کرتی ہیں بلکہ ان کے بارے میں جو اداد و شمار ہے کہ جی وہاں پہ کیا ریٹس چل رہے ہیں کیا وہاں پہ میتھوڈالوجی ہے ان کے جو پروسیجرز ہیں وہ کیا ہیں بینکنگ ریلائبلٹی پروسیجرز کی کیا ہیں ان کی لیٹر آف کریڈٹ کی وردی کی ویلیو کیا ہے ان کی جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈنگ کیا ہے نئی مارکیٹس میں جیسے افریقن مارکیٹس کی میں نے گزارش کی بات کی اس کے بارے میں گورنمنٹ کے پاس بے شمار ای پی بی کے پاسٹیکس ہوتے ہیں جو ان کا پاکستان میں پورا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے ان کے ڈسپلے سینٹرز ہیں ان کے آفسز ہیں جہاں پہ گائیڈنس کے لئے عملہ ہے ان کے پاس پوری ڈیٹیلس ہوتی ہیں تو یہ ایک مارکیٹ میں بہت بڑی گورمنٹ کا شیئر ہے گائیڈ کرنے کے لئے اسپیشلی چونکہ یہ محکمہ ڈیزائن کیا گیا ہے ایکسپورٹ کے لئے اس لیے یہ ایکسپورٹ پرومشن بہروز کا نام رکھا گیا ہے اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایکسپورٹ کے اندر جو میجر سیگمنٹ ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ ایس ایم کا ہے اس ٹول میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور ایک ٹول ہے Coordination of Trade Associations with the Foreign کاؤنٹر پارٹس کچھ ایسوسیشنز ہیں پاکستان میں جیسے اپٹما ہے آ, All Pakistan Textile Manufacturing Association ہے ہماری Ready Made گارمنٹس جو ہیں Apparel کی association ہے ڈبل Manufacturing کی association ہے Export کرنے والے جو آ, آلات ہیں ز, اس کے زرعی ان کی ہے ایگریکلچر جو ہیں اس کے بعد ہمارے جو کیٹلری ہے ان کی ایسوسیشن ہے ہر ایک کی ایسوسیشن ہے تو یہ بیسکلی ایک برج کا کام دیتی ہیں ایک نگوسیٹر کا کام دیتی ہیں ایک انفارمیشن بیورو کا کام دیتی ہیں بٹوین دا کاؤنٹر پارٹس یعنی اگر لوکل آپماکو یا لوکل جو ایک اپیرل uh, کی ایسوسن ہے یا کٹری مینوفیکچرنگ کی ایسوسن ہے تو یہ ان کو انٹروڈیوس کراتی ہیں باہر کی ایسوسیشن سے کہ جناب آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹیکنالوجی کے بیسس پہ اسٹینڈرڈس کے بیسس پہ مارکیٹ ریٹس کے بیسس پہ اور ان کے جو اسپیسیفکیشنز ہیں ان کے بیسز پہ مختلف قسم کے دورے ہوتے ہیں یہاں سے ہمارے وہ پھوج جاتے ہیں بحث آتے ہیں دے ڈسکس جو پھر بڑے زیادہ اس کے دورس نتائج ہوتے ہیں اور بڑے فائدہ مند نتائج ہوتے ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس انوالومنٹ سے جو ہم ایکسچینج کرتے ہیں تھرو ای پی بی پھر جی ایکسپورٹ پروموشن زون اتارٹی میں نے گزارش کی تھی یہ ایک ایریا گورنمنٹ نے کچھ ایریاز مختص کیے ہوئے ہیں نارملی ایسے ایریاز یا تو سی پورٹ کے اندر یہ ڈرائی پورٹس کے اندر جو ہے یہ بنائے جاتے ہیں ایسے سیگمنٹس ہی جو آپ کی ایکسپورٹ میں امپورٹ کر کے لگائے جاتے ہیں ان کو وہاں پہ ریلیز کیا جاتا ہے آپ کی فیسلٹی کے لیے اور پھر وہیں سے آپ مینوفیکچر کر کے اس ریسٹرکٹڈ ایریا میں زون کے اندر وہیں سے آپ اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اس سے نہ تو ایکسٹرا بوجھ پڑتا ہے ایکسپورٹر پہ فائنینشیل اور نہ ہی کسی قسم کا ان کو جو ہے وہ ڈیوٹی وغیرہ دینی پڑتی ہے بلکہ ایک نہایت اچھے طریقے کے ساتھ وہ رولز کو فالو کرتے ہوئے وداؤٹ ہیونگ اینی برڈن ایک مارکیٹنگ کے اندر یہ بڑی ہیلپ ہے جو ای پی زیڈ جو ہیں ایکسپورٹ زونز بنا کے گورنمنٹ کر رہی ہے پھر ہے جی سمیڈا مارکیٹنگ سروسز ڈومین ہے اس کا اپنا سمیڈا کا سیپریٹلی وہ کیا کیا سروسز دیتے ہیں انٹرنل سپورٹ دیتے ہیں جو آپ کو چاہیے ملک کے اندر جو آپ کو سارا سلسلہ جو ہے اس کا ایکسٹرنل سپورٹ یا اگر آپ کو باہر کے لئے کوئی کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے وہ آپ کو ملے گی بیرون ممالک میں مارکیٹنگ سپورٹ ٹو ایس ایم ای ایس ایم ایز کو مختلف میتھڈ بتاتے ہیں کہ کس طرح اپنی مارکیٹ کو اپنی مارکیٹ اسٹریٹجیز کو آپ نے مور جو ہے وہ بیٹر کرنا ہے کس طرح اس کی فادیت کو بڑھانا ہے پھر پیکجنگ سپورٹ آپ کی اپیئرنس کیسی ہونی چاہیے آپ کی جو ہے اسٹینڈرڈ کیا ہے پیکیجنگ کے آپ کو کیا کیا ڈیمانڈس ہیں پیکجنگ کے ساتھ Uh, کیا اس کا پیٹرن ہونا چاہیے اس کی کاسمیٹک لک کلر سکیمنگ اس کی جو ہے اس کی ڈیزائن جو ہیں گرافکس ہیں سیفٹی فیکٹرز جو ہیں اس کی پیریشیبل اگر کوئی آئٹم ہے تو اس کی کیا ایئر ریشن وغیرہ کے کیا میتھڈ ہیں اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور پھر ایڈورٹیزمنٹ اینڈ میڈیا سپورٹ یعنی آپ کو پوری طرح سے آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کی اور آپ کو جو میڈیا کی سپورٹ ہے وہ اس کا فنکشن ہے ان کے مارکیٹنگ سیل کا کہ آپ کو فراہم کرے اور یہ بڑی الحمد للہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی مستعدی کے ساتھ یہ فنکشن جو ہے اس کو انجام دے رہی ہے ہے جی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے بڑی سمال فگرز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از مارکیٹنگ فیکٹس یہ ورلڈ بینک کا سروے ہے پانچ سو کمپنیز کا سروے کیا گیا اور یہ جو فالوئگ فیکٹس ہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ ہمارے سامنے آئے اباؤٹ دا مارکیٹنگ یہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں پہل ہے جی مورٹ اسمال انٹرپرائز ورک فار ڈومیسٹک سیکٹر زیادہ تر لوکل مارکیٹ کرتے ہیں ان 8% پرسینٹ ورک انسپورٹ سیکٹر 8% جو ہے بہت چھوٹی انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں یہ ورک کرتے ہیں ڈائریکٹلی ان ڈائریکٹلی تو بے شمار کرتے ہیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ 8% کرتے ہیں 4% ورک فار گورنمنٹ سیکٹر جو گورنمنٹ بائنگ ہے جو ڈائریکٹ گورنمنٹ کو سپلائز کرتے ہیں وہ 4% ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ جو با ہے جو ایک مارکیٹنگ کے اندر ہوتی ہے ٹف بارگیننگ کا انہوں نے کہا جی کہ تقریبا جو 36% جو ہے کسٹمر وہ ٹف بارگیننگ کے اوپر زور دیتے ہیں اور کریڈٹ کسٹمر جو, وہ نہیں, جو ہیں وہ 34% پرسینٹ ہے یعنی 34% جو کسٹمرز ہیں وہ کریڈٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں جی ہمیں ادھار پہ مال چاہیے پھر 28% 28% ٹوئنٹی ایٹ پرسینٹ آر آپسٹک ٹو گرو ان نیکسٹ ٹو ایئرس وائل دا ریئل نمبر تقریباً اٹھائیس نے یہ کہا ہم دو سال کے اندر اپنی گروتھ کر لیں گے آل دو یہ نمبر چوبیس رہا لیکن پھر جب بعد میں دیکھا گیا تو یہ تھرٹی تک بھی انکریز ہوا اسٹوڈینٹس ہم نے مختلف اپنے جو رول ہیں وہ ڈسکس کیے انوالومنٹ جو ہے وہ ڈسکس کی کہ کس طرح سے ہمارے جو مختلف ادارے ہیں گورنمنٹ کے وہ انوالو ہیں مارکیٹنگ کے اندر کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کیا کیا ان کی افادیت ہے مارکیٹنگ ڈیولپمنٹ کو پڑھا مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ جو ڈسکشن ہے یہ کچھ نہ کچھ مدد مدمامن ثابت ہوئی ہوگی آپ کی ایس ایم ای کی مارکٹ سٹڈی میں ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے یہ ہے رول آف ٹیکنالوجی ان دی ایس ایم ای اس کی اہمیت کیا ہے ہم اپنے اگلے لیکچر میں وہ پڑھیں گے میں پھر یہاں پہ ارض کر دوں لیکچر ختم کرنے سے پہلے کہ کوئی کسی قسم کی ڈفیکلٹی آپ سٹڈیز میں اکیڈیمکس میں فیل کریں پلیز فیل فری ٹو رائٹ ٹو آس آپ کو اس کا ان شاء اللہ بر جواب دیے جائے گا میں اپنے اگلے لیکچر تک کے لئے آپ سے اجازت چاہوں گا اور اجازت چاہنے سے پہلے یہ گزارش کروں گا ایز اے گڈ اسٹوڈینٹ خوب دل لگا کے پڑھیے اور اپنا اور اپنے گھر کا خیال رکھیے اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں